اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد نسیب مناف اکبر فہما للعفو كذلك يبجن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا بالآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلاف لهم خير وإن تخالتوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح کم اللہ عزی ذمح صدق اللہ العزیم. پچھلے درس کا اختتام جو ہوا تھا وہ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس کے وسط میں ہوا تھا یہ آیت مکمل نہیں ہو سکی تھی آج انشاءاللہ اللہ اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ فرماتے یس آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں الفا و کبیرنافی الناس فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے میں اسمہما اکبر المنصَا اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ ہے یہاں تک تفسیر بیان کی جا چکی آگے فرمائے کہ بے یس یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں قلع فرما دیجیے جتنا بھی آسان ہو ایک تو ہے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے ڈھائی فیصد کے حساب سے لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کو خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے آپ دیکھیں تو صرف زکوٰۃ کے ادا کرنے سے دین کے سارے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے مثلاً زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد نہیں بن سکتی زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے کی عمارت نہیں بن سکتی زکوٰۃ کے پیسے سے رفاہی ادارے کی عمارت نہیں بن سکتی تو اگر سارے مسلمان یہ تحیا کر لیں کہ ہم نے صرف زکوٰوٰۃ ہی دینی ہے تو پھر دنیا میں نہ کوئی مسجد تعمیر ہو سکے گی نہ مدرسہ نہ ہسپتال نہ کوئی رفاہی ادارہ اب زکوٰۃ کے علاوہ کتنا خرچ کرنا چاہیے تو یہ سوال اسی بارے میں تھا ویس ال کا ماضا یونفیقون آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں فرمایا کہ الف جتنا آسان ہو بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنا زائد ہو اور مطلب یہ بیان کیا کہ ضروریات سے جتنا بھی زائد ہو وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو کیمونسٹ نظریات کے حامل ہیں اور اپنے نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن اس اعتبار سے ایک مظلوم کتاب ہے کہ بعض لوگ نظریات پہلے گھر لیتے ہیں اور قرآن کریم سے ان کے جواز کی سند اور دلیل بعد میں ثابت کرنے کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ معنی نہیں ہے الفب کا کہ جو بھی زائد ہو وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا جائے یا یہ کہ ایسا خرچ کرنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ سوشلزم میں اور کیمونزم میں انفرادی ملکیت کی نفی کی جاتی ہے لیکن اسلام میں انفرادی ملکیت کی نفی نہیں کی گئی اگر اسلام میں انفرادی ملکیت جائز نہ ہوتی تو پھر زکوٰۃ کا حکم بھی نہ ہوتا پھر اشر کا حکم بھی نہ ہوتا پھر صدقہ فطر کا حکم بھی نہ ہوتا پھر نیراش کا حکم بھی نہ ہوتا وصیت کا حکم بھی نہ ہوتا اس لیے کہ جب کوئی شخص انقرادی طور پر کسی چیز کا مالک بن ہی نہیں سکتا پیسہ جمع کرنا مطلقاً حرام ہو جائے تو پھر میراث کس مال میں جاری ہوگی وصیت کس مال میں جاری ہوگی زکوٰۃ کس مال میں آئے گی کا کس مال میں آئے گا لہٰذا یہ معنی کرنا اللہ کا کہ جو زائد ہو وہ خرچ کرنا لازم ہے یہ قرآن کی تحریف ہے اور اسلام کے دوسرے احکام کا انکار ہے پھر صحابہ اکرام کی زندگی کا جائزہ لیں تو انفرادی ملکیتیں ان کی تھیں ان میں سے بعض کی تجارت ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی حید عبد الرحمٰن بن عوف اور دوسرے صحابہ بہت بڑے تاجر تھے پیسے والے لوگ تھے انفرادی ملکیتیں تھیں لہذا یہ مانا تو صحیح نہیں البتہ یہ مانا کیا رہا سکتا ہے قلع آفم جتنا آسان ہو تمہیں خرچ کرنا ہے اللہ کے دین پر خرچ کرو جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا اور احادیث سے یہ ثابت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ آتا ہے سب سے پہلے اپنی جان پر خرچ کرو پھر اپنے اہل و عیال پر پھر اپنے اقارے پر پھر دوسرے رشتہ داروں پر اس کے بعد اس دائرے کو وسیع کرتے چلے جاؤ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے دین پر خرچ نہ کرے اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے بھی مستقل مصرف رکھے مستقل ایک مد رکھے کہ مجھے اللہ کے دین پر کتنا خرچ کرنا ہے اور یہ ضروری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں جن کو اللہ نے دیا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین پر قرآن کی اشاعت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے پر خرچ کریں یہ لازم ہے اس کو آپ نے اوپر لازم کیجئے کتنا جتنا آسان ہو جتنا اللہ توفیق دے جتنے خرچ کی آپ کے حالات آپ کو اجازت دیں جہاں آپ کا دل مطمئن ہو لیکن خرچ ضرور کریں مسجد پر مدرسے پر کتاب و سنت کی اشاعت پر یہ جو مسئلہ آج کل اٹھا ہوا ہے توہین رسالت کا اور جس نے ہم سب کے دلوں کو زخمی کیا ہے اور اسی بنا پر پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں کیا نمازی اور کیا غیر نمازی کیا عالم اور کیا جاہل اور اس احتجاج کو دیکھ کر دل کو حوصلہ ملتا ہے کہ الحمدللہ ابھی دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا چراغ روشن ہے یہ الگ بات ہے میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ بعض حضرات نے احتجاج کے لیے جو طریقہ اختیار کیا یہ طریقہ غلط ہے جائدادوں کو نقصان پہنچانا آگ لگانا گراؤ جلاؤ کرنا توڑ پھوڑ کرنا کسی کی گاڑی کسی کی موٹر سائیکل جلا دینا کسی کی دکان کسی کا ٹھیلا جلا دینا یہ غلط ہے غلط نہ قرآن سے اس کا جواز ثابت نہ حدیث سے اس کا جواز ثابت یہ غلط ہاں احتجاج کرنا چاہیے اپنی آواز پہنچانی چاہیے میڈیا تک پوری دنیا تک کہ ہم تمہاری اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر جو بعض حضرات کی طرف سے رائے سامنے آئی وہ یہ کہ اس ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے بجائے اپنی بنی ہوئی چیزوں پر اکتفا کیا جائے اور تیسرے نمبر پر جو کام کرنے کا ہے اور میری نظر میں بہت اہم وہ یہ کہ اب ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان انشاء قرآن کی شاعت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں اور زیادہ کوشش کرنی ہے اور زیادہ کوشش کرنی ہے یہ ہے اصل کرنے کا کام عملی طور پر جواب دی دیجیے کہ ایسا ہو کہ ہمارے اس پیغام پہنچانے کی وجہ سے ان توہین کرنے والوں کی نسلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے اور ہم نے اس میں کمزوری دکھائی ہے حقیقت یہ تعجب ہوتے ہیں عیسائیت ایک مردہ مذہب ہے پھر شرک پر بنیاد اس کی نہ ان کے پاس نکاح کے مسائل نہ طلاق کے مسائل یعنی حضرت عیسی علیہ السلام سے جو ثابت ہوں نہ تجارت کے مسائل نہ معیشت کے مسائل نہ سیاست کے مسائل نہ حکومت کے مسائل کوئی سنت نہیں کوئی منشور نہیں آئے تو عیسیٰ علیہ اسلام کی زندگی سے لیکن اس کے باوجود بعض عیسائی راہب اور بعض عیسائی راہباق عیسائیت کی اشاعت میں مال بھی کھپاتے ہیں جانے بھی لگاتے ہیں بات ساتھی ہمیں ملے مدارس میں مدارس میں بہت دور دراز کے ممالک سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے رہے اللہ ہماری حکومت کو ہدایت دے کہ ہمیشہ آتے رہیں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں تو افریقہ کے دور دراز ممالک کے بعض طلبہ ملے انہوں نے بتایا کہ ہمارے وہ علاقے جہاں پر ہم وہاں کے رہنے والے بھی جاتے ہوئے سوچتے ہیں وہاں پر بھی عیسائی مبلغ اور عیسائی مبلغات عیسائیت کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے انہیں انہوں نے کوشش کی ہے ہسپتالوں کی شکل میں سکولوں کی شکل میں اور کالجوں کی شکل میں کتابوں کی شکل میں ریڈیو ان کے جو وقف ہیں عیسائیت کا پیغام پہنچانے کے لیے مختل مفت انجیل تقسیم ہو رہی ہے الحمد بعض مسلمان بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے زیادہ کرنے ہیں ہم تو سچے دین کے ماننے والے ہیں ہمیں ان سے زیادہ کوشش کرنی ہے مختلف میدان ہیں آپ کام کیجئے اپنے اپنے میدان میں بہت دنوں سے میرا دل چارہ تھا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس درس قرآن کو پوری دنیا میں بعض مسلمان سنتے ہیں تو میرے دل میں یہ بات بات بات بار بار آتی تھی کہ میں ان سے درخواست کروں اور آج موقع آگیا درخواست کر رہا ہوں اس درس کو سننے والے نوجوان بوڑھے مرد ہوں یا عورتیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی ہوں کونے میں بھی ہوں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عظم کر لیں ازم کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک کافر کو کلمہ ضرور پڑھانا ہے وہ ازم کر لیں اللہ ان کے لیے آسان کرے گا الحمدللہ سارے ہی کوئی مردہ نہیں ہے یہ امت زندہ ہے عشق رسول کی بنا پر زندہ ہے اس قرآن کے نور کی بنا پر زندہ ہے لیکن اس امت کو, کو کوئی قیادت میسر نہیں ہے بے قائد ہے بیڑوں کا گلہ جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے اس لیے اسے احتجاج کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو ارض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں کل آف فرما دیجیے جتنا بھی آسان ہو خرچ کرو صرف زکوٰۃ ادا کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم نے جو ہم پر لازم تھا وہ حق ادا کر دیا یہ مت سمجھو قزا یبین اللہ الیات اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتے ہے دنیا بل آخرہ تا کہ تم سوچ لیا کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں بھی سوچ لیا کرو اور آخرت کے معاملات میں بھی سوچ لیا کرو بعض حضرات نے تو یوں مطلب بیان کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کے معاملات میں سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں سوچا کرو کہ یہ دنیا فانی ہے عارضی ہے ختم ہونے والی ہے یہ مطلب بھی صحیح ہے لیکن اگر ہم اس آیت کو اپنے ظاہر پر رہنے دیں اور اس کا مطلب یہ بیان کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام بھی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو تو یہ مطلب بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے ہمیں دنیا کے معاملات بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا سبق دیا گیا ہے کوئی بھی معاملہ ہو رشتے کا معاملہ ہو نکاح کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو لین دین کا معاملہ ہو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ ہر کام سے پہلے مشورہ بھی کر لو اور استقارہ بھی کر لو اب یہ جو سبق دیا گیا یہ صرف دین کے کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے کام کے لیے تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مشورہ کرے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں حج فرض ہو چکا حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے استخارہ کر رہا ہے دین کے معاملات میں تو استخارے کی ضرورت نہیں مشورے کی ضرورت نہیں وہ تو اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے. یہ جو مشورے کا حکم ہے یہ جو استخارے کا حکم ہے یہ تو دنیا کے معاملات کے بارے میں ہے اسی لیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتا ہے احسان کو احسان کا معنی کیا ہے ہر کام اچھے طریقے سے کیا جائے زراعت کی جائے تو اچھے طریقے سے تجارت کی جائے تو اچھے طریقے سے صنعت تو حرفت کی جائے تو اچھے طریقے سے دکانداری کی جائے تو اچھے طریقے سے درس کے سننے والوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دنیا کے کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو یہ کیوں چھائے ہوئے ہیں ہماری مارکیٹوں پر کیوں ہم مجبور ہیں ان کی بنی ہوئی چیزیں کھانے پر ان کی بنی ہوئی چیزیں پینے پر ان کی, پر ان کی بنائے ہوئے صابن سے غسل کرنے پر ان کی بنائے ہوئے پرفیوم جسم کو لگانے پر کیا ہم یہ چیز نہیں بنا سکتے افسوس مسلمانوں پر افسوس اور بہت سے لوگ اس بنا پر پھر تانے دیتے ہیں تم کیسے کافروں کے خلاف نعرے لگاتے ہو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم صابن نہیں بنا سکتے ہو اور تم مشین نہیں بنا سکتے ہو تم مشروبات نہیں بنا سکتے ہو میرے تاجر بھائیوں اس چیلنج کا بھی جواب دو اندداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ یہ چیزیں بناؤ اور دنیا کی مارکیٹ پر اپنا سکہ جماؤ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے عملی طور پر اللہ جانتا ہے میں تو ایک مسجد کا ملا ہوں اگر سے کوشش میں بھی کرتا ہوں اللہ جانتا ہے کوشش کرتا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں بھی جو میں حصے کا کروڑواں حصہ ہے میں کافروں کا مقابلہ کروں میں اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں لیکن اللہ جانتا ہے میں جب ایسی باتیں پڑھتا ہوں اخبارات وغیرہ میں کہ لوگ ٹانے دیتے ہیں تم نعرے لگاتے ہو اور چیزیں ان کی استعمال کرتے ہو تو میرے دل پر آرے چلتے ہیں میں یہ تاجر نہیں کر سکتے یہ کیا کر رہے ہیں مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں ہم دنیا کم ہیں اور ان سے کہا جائے دین پر چلو تو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور حالت یہ ہے کہ ان صنعت کاروں نے ان تاجروں نے ہمیں غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا محتاج بنا رکھا ہے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے دنیا کی اتنی بڑی اکثریت ذہین لوگ نکالی پر لگے ہوئے ہیں نکالی پر سال پسند ہو گئے کیا عرب اور کیا اجم ہماری معیشت ہماری تجارت اور ہماری مارکیٹیں یہ سب ان کی مٹھی میں ہیں ان کے قبضے میں یہ تاجر بھائیوں سے شکوا ہے وہ یہ کام نہ کر سکے خدا نہ کرنے کی کوشش کریں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز میں احب احسان کو پسند کرتا ہے احسان کا مانا ہر کام اچھے طریقے سے کیا جائے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ذبا کرو تو بھی اچھے طریقے سے کرو ذبا میں بھی احسان اب بتائیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احسان صرف نماز میں ہے اور کسی چیز میں احسان نہیں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ان احسان فی کل شیخ ہر چیز میں اللہ احسان کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ تم ذبا کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبا کرو اناڑی پن سے ذبا نہ کرو کہ تمہارے ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہو لہذا اگر اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا جائے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ کرنا چاہیے اللہ کم تفک کرون اللہ کہتے میں اپنی آیات اپنے احکام بیان کرتا ہوں تمہارے لیے تاکہ تم سوچ لیا کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں آخرت کے بارے میں بھی سوچا کرو اور دنیا کے بارے میں بھی سوچا کرو اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کرو ویس انونا کا انل اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کل اصلاح الحم خیر فرما بھی دیئے ان کی مسلحت کی رعایت رکھنا یہ بہتر ہے وہ انتخاب اخبان کم اور اگر تم ان کا خرچہ اپنے خرچے میں شامل رکھو تو تمہارے بھائی ہیں اسلام سے پہلے کون سا طبقہ ہے جو مظلوم نہیں تھا الحمد اسلام نے مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے کڑے کو اٹھایا ہے میرے آقا نے اٹھایا ہے ارے گالیاں دینے والوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے آپ نے ہر طبقے کو انسانوں کے علاوہ حیوانوں تک کو ظلم سے نجات دلائی گرے ہوئوں کو اٹھایا بیواؤں کے حقوق بیان کیے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا یتیم لڑکے ہوں یا لڑکیاں ظلم کا شکار تھے بالخصوص لڑکیاں زیادہ مظلوم تھیں آپ پڑھیں گے سورہ نساء کے شروع میں کیا ظلم ہوتا تھا ان پر ان کے وارث ان کا مال میراث ہضم کر جاتے تھے معصوم بچے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں مال کھا جاتے اللہ نے فرما ان الدین یا کلون امبال یتاما ظلم ان نما یا کلون جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں روٹی کے لکمے نہیں ڈال رہے آگ کے انگارے ڈال رہے وسل آج اندر آگ ڈال رہے ہو قیامت کے دن یہ آگ باہر آ جائے گی یہ باہر آ جائے گی اور ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی اسی طریقے سے سورہ انعام نے فرمایا بلا تقربو مال یتیم اللہ باللتی ہی احسن یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اب جب ایسی آیا تو سری صحابہ ڈر گئے پریشان ہو گئے ایسے صحابہ بھی تھے یتیم بچہ یا بچی ان کی کفالت میں ہے کھانا پینا گھر میں مشترک ہے لیکن خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اکٹھا کھانا پکائیں ہم تھوڑا سا زیادہ کھا جائیں یہ کم کھائے تو ہم اس وعید کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں پریشان ہو گئے چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنا کھانا الگ پکاتے یتیموں کا کھانا الگ پکاتے ہیں اللہ اکبر کیا اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والے لوگ تھے ارے میرے عزیزوں ڈریں وہ لوگ ڈریں وہ لوگ جو یتیموں کے مال ہزم کر جاتے ہیں جائیدادیں ہضم کر جاتے ہیں مکان ہضم کر جاتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں اللہ نے کیا پیارے انداز میں کہا بل یخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریہ ضعافا خافوا عليهم فليتق الله ملیقولوا قولا صدیدا میں اس کا ترجمہ نہیں سنا رہا اس کا مفہوم سنا رہا ہوں اللہ کہتے ہیں اے یتیموں کے حق کھانے والو تم سوچو اگر تم مر جاؤ اور تمہارے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان پر کوئی ظلم کرے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گیس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اسلام شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان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 ڈبل mm -hmm.